بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بسم الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمے ہوئے خون کے ایک لوٹھلے سے انسان کی تخلیق کی و اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا كلا إن ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے ان جائے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے عبدًا اذا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو ان كان تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو او امر یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو چٹلاتا اور منہ موڑتا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تہلا نسر نا فو ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے نا فویتی خوفیاں اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے کلیہ دیا وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو سرد ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے چل تو موسج ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو